ان احمد ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو انهم يظلموا ان توسهم جاء فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لجد الله تبارك الرحيم صدق الله العلي العظيم إن الله وملايك تفجي على النبي يا يجهة الذين عمیتوا صلاوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي عمي واله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا, يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع النبي وعلا قرآن کریم کیلاوت کی یہ آیت جو ہے، اس کا ترجمہ ہے. اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے جاؤ کا تو اے محبوب وہ تمہارے پاس آئیں فس تب اللہ اللہ تعالی سے معافی چاہیں وسطر الحمر رسول اور اللہ کا رسول ان کے لیے معافی چاہیں لوا جل اللہ قبابر رحیمہ تو البتہ ہو اللہ و بالا کو اٹھائیں گے مہربان اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ جب لوگ گناہ کر بیٹھیں اور جرم کا افتتاب وہ کر لیں ان سے خطائیں سرزد ہو جائیں تو وہ نا امید نہ ہو مایوس نہ ہو یہ نہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی تو اب اس کا ادارہ نہیں ہو سکے گا ایسا نہ سمجھیں بلکہ وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ ان کے لیے سفارش کریں تو آپ کی سفارش جب ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالی ان کے لیے مہربان اور ان کے لیے بہت ہی شفقت اور مہربانی کا سلوک کرنے والا ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حق میں بڑا مہربان پائیں گے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساد گرامی وہ ہے کہ جن کے بادہ میں اور جن کے آستانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ حاضری کا حکم دے رہا ہے اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ سبارک مطالعہ کی بارگاہ میں اللہ کا نبی جب سفارش کرے اور اللہ کا نبی جب اللہ کی بارگاہ میں کسی اس حق میں کوئی سفارش کر دے تو اللہ تبارک مطالعہ بڑی مہربانی فرما دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے کام اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے وسیلے سے بگڑے ہوئے کام جو ہے وہ سمجھ آتے ہیں قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اور بے شمار واقعات ہیں کہ جو اس پر گواہ ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا اور اللہ مبارک و تعالیٰ کیسا رحیم ہے اور کریم ہے لیکن اس کا یہ کام اور اس کی یہ مہربانی حاصل کرنے کے لیے اس کے محبوب بندوں کی دعائیں اس کے محبوب بندوں کی سفارشیں بڑی مفید ثابت ہوتی ہیں اور دیکھیے کہ کتنے واضح انداز سے ایک اور مقام پر اللہ سے بارک بطالہ نے اس حقیقت کو اس طرح سے بیان الیہ <تصفح> الوسیلہ اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اللہ کی طرف اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو اب اب دیکھیے کہ یہاں کتنی صفائی کے ساتھ اور کتنی جو ہے وہ سراحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ صرف اعمال ہی پر کوئی تکیہ نہ کرے کوئی اعمال ہی تو بس کامیابی کا ذریعہ نہ سمجھ بیٹھے اب جو ایمان لائے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اعمال تو کرتے ہی بینیا وہ کرتے ہیں نماز وہ پڑھتے ہیں روزہ وہ رکھتے ہیں حج بھی وہ کرتے ہیں ساری طاعتیں وہ کر لیتے ہیں ات اللہ میں سب کچھ آ گیا کہ اللہ سے ڈرو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی وہ ساری بندگی کرتا ہے وہی وہ ساری اطلاع کرتا ہے وہ نافرمانی نہ نہیں کرتا اور اس کے بعد فرمایا جا رہا وقت کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں سور مریم میں اشاد ہوا حضرت مریم علیہ السلام حضرت ایسا علیہ السلام کے والدہ محترمہ ان کے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام حضرت جبرائیل کو شکل انسانی میں دیکھ کر جو ہے وہ گھبرا جاتی ہیں اور اعوذ من من طبیعہ پناہ مانتی ہیں اور جب یہ صورت حال حضرت جبرائیل دیکھتے ہیں تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں میں تمہارے رب کا قاصر ہوں رسول رب کا بھی زکیہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوں تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں. اور جس لیے آیا ہوں ہوں اور لیے غلام زکیہ تاکہ میں تمہیں دوں سدھا بیٹا یہ کون کہہ رہا ہے حضرت جبرہ رہے ہیں کہ میں تمہیں سدھلا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں اب آپ دیکھیے حضرت جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں مریم علیہ السلام سے کہ میں تمہیں بڑا بڑا صاف اور بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں یہاں پر بھی شرک کا پتوا لگانا چاہیے کہ حضرت جبرائیل نے اپنی طرف کسبت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں بیٹا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور یہاں قرآن ہی میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت مریم سے حضرت جبرائیل یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بیٹا بخشنے کے لیے آیا ہوں چاہیے کہ یہاں پر جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں بھی حضرت جبرک کر رہے ہیں میں بیٹا دے رہا ہوں حضرت جبرہیل علیہ السلام نے یہ فرمایا اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ ان کے گریبان میں دم مارا پھوک ماری تو اسی پھوک سے اور اسی دم سے حضرت مریم علیہ السلام امید سے ہوئی اور حضرت علیہ السلام اسی پھونک سے, سے توجہ ہوئے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے محبوب بندوں کے دم میں بھی بڑی برکت ہوا کرتی ہے اللہ رب العزت کے جو پیارے ہیں ان کی پھونک میں بڑا اثر ہوا کرتا ہے اور اس سے بہت کچھ مل جاتا ہے حضرت مریم علیہ السلام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے دم ہی کیا تھا پھونکی ماری تھی پھونکا تھا ان کے ان کی طرف سے سے اور اسی سے پھر حضرت عید علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو پتا یہ چلا کہ حضرت عضا علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کے دم کے وسیلے سے دنیا میں جو ہے وہ متوقع ہوئے ہیں یہ ہے شان اللہ کے نیک بندوں کی کہ ان کی دم میں اور ان کی پھونک میں بڑا بڑی تاثیر ہوا کرتی ہے بڑی برکت ہوا کرتی ہے اور بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے اور آئیے آپ کہ حضرت یوسف علیہ السلام باغا میں یہ واقعات کر چکا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ذریعے قمیض بھیجی تھی اور کہا تھا کہ حاضہ پالتو والا وجہ وجہ ابھی میری یہ کمیز لے جاؤ اور یہ قمیض میرے والد حضرت علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دینا فلمان چال بشیرو پھر جب وہ بشیر کو بشارت دینے والا حضرت علیہ السلام کے بھائی ہیں یا جب لے کر پہنچے تو سب سے پہلے حضرت بحال ہو گئی تو دیکھیے وہ بھی نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بڑے گزیدہ پیغمبر اور حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی دعا سے وہ ان کی بینائی بحال ہو جاتی اللہ تعالیٰ کن فرما دیتا اس, اسی کن سے جو ہے ان کی بینائی بحال ہو جاتی لیکن یہاں اس وقت تک بینائی بحال نہیں ہوئی تابقتے کی حضرت یوسف علیہ السلام کی تمیز ان کے والد کے چہرے پر ان کی آنکھوں پر نہیں ڈالی گئی تو پتا یہ چلا کہ نبی اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے اس کے جسم سے اور اس کی جو بھی چیز ہوتی ہے جس چیز کی نسبت اس کی طرف ہو جاتی ہے اس نسبت سے اور اس ان کے جسم سے لگے ہوئے کپڑوں میں بھی وہ تاثیر اور وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے بھی شفایت مل جاتی ہے اس سے بھی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں یہ ہے وسیلہ بصیرت حضرت یوز علیہ السلام کی کمیز کے وسیلے سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بنا بحال ہو گئی ہے تو یہ ہے اور کتنے دیکھیں کہ اللہ کے بندے کیسے محبوب ہوتے ہیں اور ان کی برکتوں سے کیسے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں حضرت فضر علیہ السلام اور حضرت موزہ علیہ السلام ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ میں ذکر ہوا ہے واقع بڑا تفصیل سے اس میں ایک ہے یہ بھی ہے کہ حضرت علیہ السلام نے جو ہے وہ دو یتیم بچے تھے اور ان کا جو والد تھا وہ بڑا بہت نیک آدمی تھا بڑا صالح تھا ابھی یہ ایک بچے تھے کہ ان کا انتظام ہو گیا مکانہ بونا سالحا <وَبِّك> اللہ نے یہ لوگ حرق نہ کر جائیں ان کے خزانے کو لوگ جو ہے اپنے پاس نہ رکھ لیں اس پر دیوار چنوا دی گئی اور اس کے بعد حضرت, حضرت, حضرت علیہ السلام نے حضرت موجا علیہ السلام سے یہ فرملا ہے کہ تم جانتے ہو یہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے تو یہ میں نے اس لیے کیا کہانی کہ کو جب پہنچ جائیں تو پھر ان کے والد کا مال ان کو ملے اس طرح سے اس لیے میں نے جو ہے یہ کیا ہے تو آپ دیکھیے کہ حضرت مسا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ نبی بھی ہیں حضرت علیہ السلام نبی اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ قول ہے کہ وہ بھی نبی تھے بہرحال ایک قول یہ بھی ہے باقی اقوال جو میں یہ بھی ہے کہ وہ بلی کامل ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ یتیم بچے ان کے والد سالے تھے ان کا ان کے والد جو ہیں بڑے نیک آدمی تھے ان, ان کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ سے و تعالیٰ نے حضرت مصعبر علیہ السلام کو بھیج کر ان کے مال کی حفاظت کرائی پتہ یہ چلا کہ نیک بندوں کی برکت سے اللہ تبارک کا بڑا خصوصی فضل اور کام حاصل ہو جاتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور ایک تو بات کہ خود ہم میں کو بتلاؤں کہ حضرت موسا علیہ السلام آپ کی قوم بنی اسرائیل ہے تو ان کے پاس حضرت موسا علیہ السلام کے تبدیل موجود تھے ہیرت ملک محفوظ تھے اور یہ اس سندوک میں رکھے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی امبیائے صابطین کے توجات رکھے ہوئے تھے ان کی استعمال شدہ چیزیں اس میں رکھی ہوئی تھی تو اس سندوک کو اپنے سامنے رکھ کر یہ دعائیں مانگا کرتے تھے اور جب بھی ان کو کوئی جنگ کرنا پڑی ہے کوئی جہاد کرنا پڑا ہے یا کوئی اور سخت قسم کا معاملہ پیش آ گیا ہے تو اس کو سامنے رکھ کر یہ دعائیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ تبارک کی برکت سے ان کے وسیلے سے ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا اور ان کو ہر ماہر کامیابی حاصل ہوتی تھی سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریح عالمی سے پہلے کے معاملات قرآن کریم میں بیان ہیں قرآن کریم میں یہ لوگ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور نبوت کا اعلان فرما دیا اور ان لوگوں نے حضور کی نبوت کو تشریف کرنے سے انکار کر دیا حضور پر ایمان نہ لائے ان کا حال تو یہ تھا کہ تشریف آمونی سے پہلے سرکار دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح نصرت طلب کرتے تھے ان کو ہوتی تھی اور یہ ہر پر کامیاب ہوتے تھے لیکن جب, تشریف لے آئے قبرم اللہ جب یہی نبی محترم جن کے سدے اور وسیع سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے جب تشریف لے آئے تو جن کو یہ جانتے تھے پہچانتے تھے ایمان نہیں لائے ان, س... ان... ان, کے... ان... ان کے ساتھ قبر کیا تو اللہ کینکلوں پر اللہ کی لعنت ہو ان قبر کرنے والوں پر حادیث میں آپ دیکھیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ حادیث مدینہ طیبہ میں قید تعلیم ہو گئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمائے جانے کے بعد آج تو جو ہے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہتے ہیں صاحب مردوں سے مرے ہوئے سے یہ مانگنا اور ان کا وسیلہ تلاش کرنا یہ شرف یعنی شرک کی ایسی مشیر کھولے بیٹھے ہیں جب چاہا جس کو چاہا مشرک بنا دیا اتنا عام کر دیا ہے حضرت ایسا شکار تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ کے لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دیکھ آپ دیکھیے کیسی قحض سالی کا ہم شکار ہو گئے ہیں کیسی قسم کی مسلط ہو گئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب میں کیا کروں میں کیا کر سکتی ہوں اور کہ حضرت عائشہ صدیقہ, کی صدیقہ کے پاس آ رہے ہیں. ہاں؟ تو یہ تھا کہ مسجد نبوی شریف میں جا کر گر گراتے اللہ کی بارکاہ میں دعا کرتے اللہ سے مانگتے کس نے منع کیا تھا اور حضرت عائشہ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو میرے پاس آنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے اللہ سے مانگو ڈائریکٹ اللہ سے لے لو نہیں کچھ نہیں دیا اور مزار اثر سے تھوڑا حصہ اس وقت پختہ نہیں ہوا تھا تھوڑا سا حصہ کھول دو تاکہ سرکار دوارم صلی اللہ تعالی وسلم کے روز اثہ اور آسمان کے درمیان کوئی چھت حائل نہ رہے یہ گئے مدارے اتحر کے اوپر سے گمبد کے اوپر سے وہ حصہ تھوڑا سا کھولا آسمان اور بزور کے روزے اتہر کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی حدیث شریف کی یہ الفاظ ہیں ہے فوراً جو ہے جناب اگر شروع ہو گیا بارش شروع ہو گئی بارش آئی جناب اور اس طرح سے جو ہے گھاس اگائی کہ جانور جو کمزور ہو چکے تھے وہ فربا ہو گئے اور یہاں تک کہ ان کا چربی چڑھ گئی اور جناب قید ساری جو وہ دور ہو گئی یہ شریف کے پتہ ہی چلے کہ دیکھیے کہ یہاں سرکار دو عالم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عمل ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ حضور کے مدارے اتھر سے تھوڑی سی تھوڑا سا حصہ خالی کر دو تو اللہ قبارک بالا کر خصوصی فضل حاصل ہو جائے گا اور پھر آپ دیکھیے یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی کے نام حضرت ترمدی شریف کی حدیث یعنی میں تیسرے مرتبے کی یہ کتاب ہے ترمیدی شریف اس میں یہ روایت موجود ہے حضرت رضی اللہ علیہ وسلم ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے کے منہ سے پانی پیا اور وہاں پر وہ مشکیزہ لگا دیا روایت میں آتا ہے فکانت الی کہ حضرت کبشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالی, اللہ تعالی عنہ نے اس حصے کو مشکیزے کے جو چمڑے کا تھا اس حصے کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا حضرت ملا علی جو اس جوارے ہیں انہوں نے حدیث کے تحت لکھا فمل قربتی یعنی اس مشکل کے منہ کو جہاں سے حضور کا دان مبارک لگا تھا کاٹ کر اپنے گھر میں رکھا اور کس لیے رکھا حضرت کب شاہی کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا فرماتی ہے میں نے اس حصے کو اپنے گھر میں اس لیے رکھا کہ میں اس سے جو ہے شفا حاصل کروں اور یہی بخاری مسلم کی اب حوالے سے میں آپ کو سنا دوں حضرت سیدہ اسما حضور کی بیوی بی، حوالے سے جو انہوں نے اپنے بات رکھتا تھا پہلے یہ زبا حضرت عائشہ کے پاس تھا رات میں آتا ہے فلما کبکرت عائشہ وفات پا گئی تو حضرت فرما کی کبک سبھا اس کو میں نے میں نے رکھ لیا تھا ہاتھ صلی اللہ تعالیٰ یہ وہ ڈبئی مبارک تھا جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنا کرتے تھے حضرت عصمہ کرواتی کہ اس چبے کو ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور ہم اس کو دھو دھو کر اپنے بیماروں کو پھیلاتے تھے نش تشفی بہا ہم اس چبے کے پانے سے برکت حاصل کیا کرتے تھے شفا پایا کرتے تھے بخاری مسلم شریف کی یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہاں ہے وہ جو بخاری اور مسلم کی رد رد لگاتے ہیں کیوں نہیں لوگوں کو بتلاتے کیوں نہیں بتلاتے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی یہ شان ہے ان کے, ان کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے ان کے لباس ان کے ملبوسات ملبو میں یہ اثر ہے اور ان کی یہ برکتیں ہیں جو لیکن آج تو بدقسمتی کا معاملہ یہ ہے کہ جناب لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ جناب اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر ذرائع ابلاغ پر آ کر ایک کونے کھٹونے میں بیٹھ کر اپنی بکواس اور اپنی حفواط کر کر چلے جاتے ہیں لوگوں کو لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں آئے میدان میں آئے ہمارے سامنے بات کریں ہم سے بات کریں اور پھر دیکھیے کس قدر جو ہے یہ حفاظت ہے کس طرح کی یہ خوب سے بات نہیں ہے کہ جناب اوقات جس میں الحمدللہ مساجد کثرت سے ہماری مزارات جہاں پر جو ہے ہمارے احباب بدلگان الدین کے ماننے والے ان کے متدین ان کے متبشری ان مزارات پر جو نذرانے پیش کرتے ہیں وہ تو ان کے نزدیک سارے, سارے, سارے حرام ہیں وہ تو ہے پل رہے ہیں وہاں کی چادرے جو ہیں وہ ہرپ کر رہے ہیں ان کو شرم نہیں آتی اس قدر بے لڑکتی کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر جو ہے جناب آ کر اس طرح کے سے کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان باتوں میں کیا رکھا ہوا ذرا آپ ان سے پوچھیے کہ اس طرح کے برائے ملا کر بیٹھ کر ایک اکثریت کے مطلب فکر کے حامل حضرات کے خلاف کس طرح کی جو ہے بکواس کرنا جو ہے یہ کیوں آ کر ایسا جو ہے کرتے ہیں جذبات کو جو ہے وہ ہمارے بارے میں جو ہے سامنے آ کر بات کریں اس طرح جیسے میں الحمد للہ یہاں پر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں آئے بات کریں لیکن ہرگی نہیں آئیں گے اس لیے کہ ان کو اپنا چہرہ معلوم ہے ان کو اپنی حقیقت معلوم ہے کہ وہ غلط بیانی اور کس چیز گرو فرمری گفتگو کرتے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ سامنا کر ہی نہیں سکتے وہاں وہ سامنے آ ہی نہیں سکتے ہیں اگر آج آگ یہاں پر کوئی ان کا ان کا کوئی شہر ان کا ماننے والا یہاں بیٹھا ہے قریب میں میرے پڑوس میں بھی کوئی شخص رہتا ہے وہ جا کر وہاں پر بتلائے میں چیلنج کرتا ہوں آگر اس موضوع پر آگر یہاں جو ہے بڑا کے چوراہے پر آ کر مجھ سے گفتگو کرے اور میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں وہاں بیٹھ کر جو ہے جناب اپنے گزروں میں اور اپنے جو ہے وہ ایئر کنڈیشن بگلوں میں اور جو ہے اپنے اپنے جو ہے آفیسروں کے جو ہے وہاں بیٹھ کر یہ باتیں کرنے یہ اور ہیں لیکن سامنے آ کر باتیں کرنا کچھ اور ہے وقت ہوتا تو میں آپ کو بتلاتا کہ اللہ کے محبوبوں کی کیا شان ہے مسلم شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ فرمایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں جس نے ننانوے قتل کیے ہوئے تھے جب ننانوے قتل کر چکا تو جناب اس وقت لائق ہو گئے جی تو میں نے بہت برا کیا ہے اللہ کی بار کا میں توبہ کرنا چاہیے کسی ارادے سے وہ گھر سے نکلا اور کسی اللہ کے بندے کو تلاش کرتے ہوئے کسی اللہ کے وہ بندے کوئی ایسا ملے جو مجھے کوئی دریا بتلائے کوئی رابطہ بتلائے کہ میری توبہ قبول ہو جائے ایک بستی میں آتا ہے وہاں جو ہے جناب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس بستی میں ایک راہب ہے وہاں جو ہے وہ پہنچتا ہے اسے کہتا ہے کہ جناب میں نے نام کے قصل کر لیے ہیں کوئی میرے لیے توبہ کا راستہ ہے میری توبہ قبول راہل جو خوش دماغ رکھتا تھا اس نے کہا اچھا، کی دریا نہیں, نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے کہ راستہ ہی نہیں ہے تو چلو ننانوے ایک کم ہے جب اس کو قتل کر دیا پوری سینچری مکمل کر لی اب اس کے بعد جناب پھر یہاں سے نکلا تو پھر اس دل میں خیال پیدا ہوا یہ میں تو توبہ کرنے کے لیے آیا تھا توبہ کا راستہ دھوپ تلاش کرنے کے لیے آیا تھا یہ تو اور اس میں اضافہ ہو گیا پورے سو ہو گئے پھر جناب لوگوں ملا اور کہنے لگا کہ جناب یہ مجھ سے جرم ہو گئے ہیں اس جو ہے خدا کار ہوں تو ہے کوئی ایسا کوئی راستہ جو میرے لیے جو ہے ناج کا بن سکے کسی نے بتلا کہ ہاں جہاں سے ایک اتنی مسافت کے فاصلے پر ایک بستی ہے اور وہاں پر ایک اللہ کا محبوب بندہ ہے تم وہاں چلے جاؤ اور وہیں پر رہو اور وہاں تمہاری تمہارے لیے نجات کا دریا جو ہے وہ تلاش کیا جا سکتا ہے اب جناب یہاں سے چلو اس ارادے سے کہ محبوبے کے پاس پہنچ گئے میرے جو ہے ان گناہوں کا دریا کوئی جو ہے وہ بن جائے راستے میں جناب موت آ جاتی ہے انتظار ہو گیا اب جناب عذاب کے فرشتے بھی اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے آزاد کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے اس کو عذاب دیا جائے گا رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندے کی طرف نکلا تھا اللہ کے محبوب بندے کا مکان تلاش کر رہا تھا اس لیے ہم اس کو لے کر جائیں گے کر دیے کہ اب یہ مخاطمت ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھا اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں اب دیکھیں یہ سارے ذرائع ہیں یہ سارے وسیلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کیا واحد ہے وہ چاہے تو ویسے مقصد ہے وہ تو ہے لیکن یہ سب اسباب ہیں یہ سب جو ہے ہماری بخش کے سامان ہیں سرمایہ اچھا ایسا کرو کہ یہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے جو ہے زمین کو ناپو اور دیکھو کہ یہ جس جس میرے بندے کی طرف جا رہا تھا یہ اگر اس بندے کے قریب پہنچ چکا تھا تو پھر احمد کے فرشتے دے کر جائیں اور اگر جو ہے یہ ابھی جو جو اس سے دور تھے تو پھر فہرست کے فرشتے دے کر جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو جو ہے میرے محبوب بندے کے قریب ہو جا تو سکر جاؤ اور فرمایا کہ اس حصے کو کہ جو ہے اس بندے سے دور تھا فرشتوں جو ہے پیمائش کرتے ہیں تو جناب یہ ایک بارش یعنی سینہ جو ہے, سینے کی حصہ جو ہے اللہ کے محبوب بندے کی بستی کے قریب ہو جاتا ہے اللہ تارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشت کرتے ہیں کہ اللہ دیکھیے یہ تیرا بندہ جو ہے اس محبوب بندے کے قریب پہنچ چکا تھا اور جتنا حصہ اس نے طے کیا ہے وہ زیادہ حصہ ہے اور جو, جو دور ہے وہ, وہ کم ہے لہذا ہم اس کے حقدار ہو گئے تو دیکھیے آپ کہ قتل کرنے کے بعد یہ راستے ہی پا جاتا ہے لیکن اللہ کے محبوب بندے کے بارگاہ میں پہنچنے کا قد کر کر یہ نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وسیلے سے اور اسی سبب سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو یہ تو وہ ہم جا رہے ہیں کہ جو آپ نے کبھی سنا کہ جو یہ شب کبھی کسی مدار پر گیا جو ابھی مشیر بنا بیٹھا ہے جس کو مشین بنا لیا ہے کبھی کسی مدار پر اس نے حاضری دی کہیں نہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے سریت کے ساتھ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے یہ تو وہ ہیں ان کے عقیدے تو وہ ہیں کہ جو مکہ میں بیٹھ کر جن کے عقیدے پر عمل کر رہے ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے ارادے سے جانے کو منع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی کی زیارت کے ارادے سے مدینہ جانا جو وہ بدت ہے شرک ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو یہ تو وہ لوگ ہیں تو آپ دیکھیے جناب ایک دوسرے سے سلام سلام کے لیے کھڑا ہو رہے ہیں ان کے نزدیک شرک لیکن وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو ہے جناب ماں کھڑا ہو کر جو وزیر اعلیٰ کا کھڑا ہو کر استقبال کرتے ہیں وہاں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سارے جو ہے نظرانے وصول کرتے ہیں سب جو ہے سب بڑپ کرتے ہیں تو کیا ہے کہ یہ دوبلی پالیسی ہے یہ منافقت ہے یہ دوہری پالیسی, دو پالیسی ہے یہ جو ہے وہ ہے جو حدیث کے مطابق کہ جو یعنی دو یعنی جن کے دو رخ ہیں اور قرآن کی روح سے یہ دنیا ہے یہ دنیا کے کتے ہیں اس طرح سے دنیا کو کما رہے ہیں اور مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں ایک طرف اتحاد اتحاد اتحاد, اتحاد ہر وقت جو ہے نہیں ہوتا ہے اور دوسری طرف اس طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں کے جذبات کو مدرو کرتے ہیں آپ ان کو سمجھے ان چہروں کو پہچانے اور ان سے دور رہیں ان کی گمراہی سے خود بھی بچیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اپنے اپنے دوستوں اخبار کو بھی بچائیں اور ان کے شخص سے جو ہے دور رہے اسی میں ہمارے ایمانوں کا تحفظ ہے اور ہمارے عقائد کا تحفظ ہے بہتر گوان اللہ ربان